سیدنا ابو عمر سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے کہا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی واضح بات فرمائیں کہ اس کے متعلق مجھے آپ کے علاوہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے آپ نے فرمایا تو کہہ میں اللہ تعالی پر ایمان لایا اور پھر اس پر ثابت قدم رہ صحیح مسلم حدیث نمبر 38 حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی جامع بات عنایت فرمائیں کہ اسلام کا مفہوم مجھ پر واضح ہو جائے اور پھر کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی جامع جواب دیا آمن تو بلّہ کہنے کے بعد اس پر ثابت قدم رہ اللہ سے سچی محبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے شمار قسم کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے کمال ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالی کی راہ میں آنے والے ان تمام صدمات کو برداشت کیا جائے تمام تکلیفوں کو برداشت کیا جائے اور انسان ایمان و اسلام پر ثابت قدم رہے قان کریم میں ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے تو انہیں نہ کسی بات کا ڈر ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم لاحق ہوگا جی خالدین فيها خالدین فيها جزاء بما كانوا يعملون یہی لوگ اہل جنت ہیں اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ان آمال صالحہ کے بدلے میں جو وہ دنیا میں کرتے تھے سورہ احقاف آئے تیرہ اور چودہ معلوم ہوا کہ قبول ایمان کے بعد استقامت کی بڑی اہمیت ہے اور یہ پورے دین کی روح رواں ہے اس کے بغیر مسلمان کی دینی اور مذہبی زندگی بے روح اور بے کیف ہے بلکہ انسان سیات مستقیم سے بھٹک بھی سکتا ہے کسی کام میں مسلسل جد و جہد کرنا اور پوری توجہ سے مشغول رہنا استقلال و استقامت ہے انسان جس چیز کو درست اور حق سمجھے اسے اختیار کرنا اور اس راہ میں جو مصائب آئیں انہیں برداشت کرنا اور جان تک کی پرواہ نہ کرنا اسے فی فدین اور ایمان کہتے ہیں قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی استقامت کی تلقین فرمائی گئی ہے جیسا کہ سرہود آیت ایک اور 113 میں ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطَغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ پس آپ کو جیسا کہ حکم دیا گیا ہے راہ حق پر قائم رہیے اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا ہے اور تم لوگ اللہ سے سرکشی نہ کرو وہ بے شک تمہارے عمال کو خوب دیکھ رہا ہے مل تم سم لوگ ان کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا ورنہ جہنم کی آگ تمہیں پکڑ لے گی اور اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی دوسری جگہ سرحد پندرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے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 اللہ بيننا وإليه پس اے میرے نبی آپ لوگوں کو اسی دین توحید کی طرف بلاتے رہیے اور خود بھی اسی پر قائم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اور ان کافروں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے اور آپ کہہ دیجیے کہ میں تو ان تمام کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہیں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کے مطابق فیصلہ کروں اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے اس لیے کہ حق واضح ہو چکا ہے اللہ قیامت کے دن ہم سب کو جمع کرے گا اور سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی اشاعت و تبلیغ کے سلسلے میں بہت سی تکلیف و مسائل کا سامنا کرنا پڑا جب یہ واقعات پڑھے جائیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں مگر اللہ تعالی کے حکم اور اس کی رضا کی خاطر آپ نے انتہائی سبات قدمی کا مظاہرہ فرمایا کفار اور مشرقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جانے اور ایمان قبول کرنے والوں کو بھی شدید تکالیف دیا کرتے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ان کا آقا امیہ گلے میں رسی ڈال کر اور دہکتے کوئلوں پر کمر کے بل لٹا کر سینے پر وزنی پتھر رکھ دیتا اور مطالبہ کرتا کہ اسلام سے منحرف ہو جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو مگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ سب کچھ برداشت کرتی اور زبان سے کلمہ توحید کا اقرار اور اظہار کرتے رہتے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ وغیرہ نے ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار کے ظلم و ستم کا ذکر کیا اور درخواست کی کہ ہمارے لیے دعا فرمائیں گویا یہ ان مسائب پر پریشانی کا اظہار تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں ایسے لوگ بھی تھے جنہیں ایمان قبول کرنے کی پاداش میں ایمان قبول کرنے کی وجہ سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیا گیا اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت نوچا گیا اس کے باوجود وہ لوگ دین پر پختہ رہے کیا تم ابھی سے گھبرا گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 6943 جب کوئی شخص صدق دل سے ایمان قبول کرتا ہے تو اسے تکلیف و مصائب کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کیونکہ ایمان و اسلام کے نتیجے میں ملنے والی جزا کوئی معمولی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے اور خوب آزماتا ہے جو لوگ اس امتحان میں پورے اترتے ہیں پھر ان کے لیے ایسا ثواب اور بدلہ ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے سورہ آیت دو سو چودہ میں بیان فرمایا ام حسبتم ان مست البس اقبر از الزیلوحت رسول نسر اللہ علا نَصْرَ اللہ, اللہ قری کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلے والے لوگوں کو پیش آئے انہیں سختیاں اور تکلیفیں لاہق ہوئیں اور اس طرح جھنجھوڑ دیئے گئے کہ اللہ کے رسول اور مومنین پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی آگاہ رہو کہ اللہ کی مدد قریب ہے سریال کبوت آئے دو اور تین نے فرمایا اَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کے صرف اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور وہ آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے وَلَقَدْ فَتَنَّ الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن اور ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں پس اللہ یقینا صادق الا ایمان لوگوں کو جانے گا اور انہیں بھی جانے گا جو دعوئے ایمان میں قاضب ہیں سریفرس سے بتیس تک میں ہے ان قالوا ربنا اللہ تخاف اب شروع اب شیرو بل جنتی کو تم تو <تُوعَدُون> آدھو بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر عقید توحید اور عمل صالح پر جمے رہے ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ و لکم فیہا ما تشتهی انفسکم و لکم فیہا ما تدعون ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے دوست اور مددگار رہے اور آخرت میں بھی رہیں گے اور وہاں تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کا تمہارا نفس خواہش کرے گا اور ہر وہ چیز جس کی تم تمنا کرو الرحیم بڑے معاف کرنے والے بے حد رحم کرنے والے اللہ کی جانب سے تمہاری میزبانی ہوگی واقعہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، سفر چار ہجری میں حادثہ سے رجی ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزل اور کارا کے لوگوں کی خواہش پر دس آدمیوں کو حضرت عاصم بن ثابت انسائی رضی اللہ عنہ کی زیر عمارت تبلیغ کے لیے روانہ فرمایا مکہ اور اسفان کے درمیان بنی بنیل کا ایک قبیلہ بنی لہیا رہتا تھا ان لوگوں نے بنی لحیان کو مسلمانوں پر چڑھا دیا سات آدمی موقع پر شہید ہو گئے اور تین باقی بچ گئے یہ تینوں جان کی امان کے وعدے پر نیچے اتر آئے اور ہتھیار ڈال دیے ان میں سے ایک حضرت خبیب رضی اللہ عنہ بھی تھے کو فارنے موقع پاتے ہی ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں گرفتار کر لیا ان لوگوں نے کہا کہ یہ تمہاری بدعتی ہے مگر ان کافروں نے پرواہ نہ کی تین مسلمانوں میں سے ایک عبداللہ بن تارق رضی اللہ عنہ اس بات کو گوارا نہ کر سکے اور احتجاج کرتے ہوئے لڑنے لگے اور انہوں نے مردانہ وار لڑ کر جان دے دی۔ اب دو آدمی باقی رہ گئے۔ مشکین نے ان دونوں کو لے جا کر مکہ میں فروخت کر دیا۔ اس یوسف اسلام کو حارث بن عامر کے بیٹوں نے خرید لیا۔ غز بدر میں حرت خبیب رضی اللہ عنہ ہی نے قتل کیا تھا بن حارس نے انہیں گھر میں لا کر قید میں ڈال دیا اور ایک نگراں کو نگرانی کے لیے مقرر کر دیا خبیب رضی اللہ عنہ کے قتل میں مشرقین نے بڑا اہتمام کیا حرم سے باہر تنعیم کے مقام پر ایک درخت پر سولی کا پھندا لٹکا دیا گیا لوگوں کو جمع کیا گیا جب وہ لوگ قتل کے لیے خبیب رضی اللہ عنہ کو لینے آئے تو فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ درگت نماز پڑھ لو جی تو زیادہ پڑھنے کو چاہتا ہے لیکن تم سمجھو گے کہ میں موت کے خوف سے بہانہ ڈھونڈ رہا ہوں نماز سے فارغ ہو کر سوئے مقتل روانہ ہوئے آپ کی زبان پر دعا کے یہ الفاظ تھے اللہم و لا تبق منہم احدا. یا اللہ تو انہیں شمار کر ایک ایک کر کے انہیں قتل کر اور ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ مقتل کے قریب پہنچے تو یہ شعر پڑھے اس کا مفہوم یہ ہے جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پینتالیس میں ہے میں <تصفح> بھارت اسلام قتل ہو رہا ہوں مجھے کوئی غم اور پرواہ نہیں کہ میں کس پہلو گرتا ہوں میرے ساتھ یہ سلوک اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ چاہے تو کٹے ہوئے اعضا پر برکت نازل کر دے گا کئی ماہ قید میں رہے حرمت والے مہینے گزر گئے تو قتل کی تیاریاں ہونے لگیں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے نگران سے تین باتوں کی درخواست کی تھی پلانا, بتوں کے نام پلانا زبیحہ حرام ہے مجھے نہ کھلانا اور قتل سے پہلے مجھے خبر دے دینا آخری درخواست اقبا کی بیوی سے بھی کی تھی جب قتل کا پروگرام بنا تو اس نے آ کر آگاہ کر دیا خبیب رضی اللہ عنہ نے تہارت کے لیے پاکی کے لیے استرا مانگا اس نے لا دیا اس کا بچہ کھیلتا کھیلتا ان کے پاس چلا آیا انہوں نے ازراہ شفقت بچے کو اپنی ران پر بٹھا لیا ماں کی نظر پڑی تو وہ گھبرا گئی کہ کہیں خبیب رضی اللہ اداوت دشمنی میں ہمارے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں گھبرائی ہوئی آئی خبیب رضی اللہ عنہ ان کی پریشانی کی وجہ جان گئے فرمایا کیا تمہارا خیال ہے کہ میں اپنے خون کا بدلہ اس معصوم سے لوں گا ہاشاک اللہ ہم ایسا نہیں کرتے خبیب رضی اللہ عنہ کی باتوں کا اس پر خاص اثر ہوا وہ کہا کرتی تھی کہ میں نے خبیب رضی اللہ عنہ سے بہتر کسی قیدی کو نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ اس قید میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ پر خصوصی فضل فرماتا تھا اقوا کی بیوی ہی کا بیان ہے کہ میں نے بارہا ان کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ دیکھا حالانکہ ان دنوں انگور کا موسم بھی نہ تھا وہ بندھے ہوئے تھے کہیں جا سکتے تھے نہ کسی کو ان کے پاس آنے کی اجازت تھی یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رزق تھا جو خزانہ غیب سے انہیں ملتا تھا یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا جو لوگ اسلام پر مسلمانوں پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں, یا جو لوگ راہ ہیں انہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اپنی جان بچا سکتے تھے اس بچے کو ہاتھ میں لے کر کیا وہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دے سکتا ہے کیا اس اسلام کو ماننے والے راستے پیڑے دائیں بائیں بم پھوڑ سکتے ہیں ہرگز نہیں یقینی طور سے ایسے لوگوں کا اسلام سے اللہ کے دین سے کوئی رشتہ نہیں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو جب سولی پر لٹکایا گیا تو ابو سفیان نے آپ سے کہا بتاؤ اب تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تم بچ جاتے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے انتہائی محبت سے فرمایا اللہ تعالی خوب جانتا ہے میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میری جان کے بدلے انہیں ایک کانٹا بھی چوہے پھر لوگوں نے کہا تم اسلام چھوڑ دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالی کی قسم اگر تم میرے سامنے ساری دنیا کی دولت بھی لا کر ڈھیر کر دو تب بھی اسلام نہیں چھوڑ سکتا آخر اقبا بن حارث اٹھا اور آپ کو شہید کر دیا اس طرح اسلام کی تاریخ میں ایسا جرت مندانہ واقعہ اور صبر و استقامت کا ایک شاندار نمونہ چھوڑ کر آپ اس عالم فانی سے رخصت ہوئے یہ کیسا عجیب منظر تھا کہ ایک غریب الوطن فرزند پر کیسے ظلم ہو رہے تھے بدحائے کفر کا قاتل فرزند توحید کو کیسے بری طرح قتل کر رہا تھا لیکن یہ فرزند اسلام کرے فرزند و رضا بنا ہوا بڑی خوشی اور رضا مندی کے ساتھ اپنے خالق کے نام پر جان دے رہا تھا جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق آدھا نہ ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حادثے فاجہ کی اطلاع وحی کے ذریعے ہوئی تو فرمایا خبیب تجھ پر سلام اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ربیہ زمری کو اس شہید اسلام کی لاش کا پتہ لگانے کے لیے مکہ مکرمہ بھیجا امر بن ربیہ رات کے اندھیرے میں سولی کے پاس گئے درخت پر چڑھ کر رسی کاٹی جزد اتھر زمین پر گرا نیچے آئے کہ اسے اٹھا لے مگر یہ مقدس جسم زمین کے قابل نہ تھا فرشتوں نے اسے اٹھا کر وہاں پہنچا دیا جہاں شہیدا نے وفا کی روحیں رہتی امر بن ربیہ رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے کہا اسے زمین تو نہیں نکل گئی البدایا بن عامر رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مال میں سے تھے ان کا یہ حال تھا کہ کبھی کبھی اچانک بے ہوش ہو جایا کرتے تھے ان سے پوچھا گیا تو بولے مجھے کسی مرض کی شکایت نہیں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے قتل کے موقع پر میں مجمع میں موجود تھا مجھے جب وہ سارا واقعہ یاد آتا ہے تو فوراً بے ہوش ہو جاتا ہوں مجھے اپنے آپ پر قابو نہیں رہتا ان کے علاوہ بھی اسلام کی راہ میں قربانیاں دینے والوں کے بہت سے واقعات ہیں سب کا ذکر کرنے سے بہت لمبا ہو جائے گا پہلے ہی یہ چند دنوں سے آپ تک جو احادیث پہنچ رہی ہیں کافی لمبی ہو جا رہی ہیں میں چاہتا ہوں کہ کم کر دوں لیکن پھر خیال آتا ہے کہ کیوں نہ اس سے متعلقات جو چیزیں ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں آخری چالیس ہی حادیثیں تو ہیں چالیس دن تھوڑی سی تکلیف اٹھا لیجئے اللہ انشاءاللہ شاء اللہ بہتر ہی نجل دے گا اس کا آپ کو اس ساری تفصیل سے معلوم ہوا کہ دین میں استقامت ہی سے اللہ تعالیٰ کے یہاں بلند مقام اور مقبولیت مل سکتی ہے بنی بھائیوں آج بھی ہمارے سامنے بہت سے معاملات آتے ہیں کئی بار حرام راستے ہماری زندگی کے سامنے آ جاتے ہیں کئی بار رشوت ہمارے سامنے آتی ہے کئی بار چوری ہمارے سامنے ہوتی ہے ہم وہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں ان تمام راہوں سے اپنا پیٹ بھر سکتے تھے لیکن اس وقت ہمارا ایمان ہمارے آڑے آتا ہے کہ نہیں میں جھوٹ نہیں بولوں گا میں جھوٹی گواہی نہیں دوں گا میں رشوت نہیں لوں گا میں چوری نہیں کروں گا میں دھوکا نہیں دوں گا کیونکہ میں ایمان والا ہوں اور ایمان والے دھوکے باز نہیں ہوتے بے ایمان نہیں ہوتے چور نہیں ہوتے حرام خور نہیں ہوتے رشوت لینے والے سود کھانے والے نہیں ہوتے اللہ تعالی سب کو دین و ایمان پر استقامت نصیب فرمائے آمین